تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دون اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ التي ع دو آیات کریمہ میں اللہ و تبارک و تعالی نے اپنی اپنے معبود ہونے کی معرفت کو بیان فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کو پہچاننا تو کیسے پہچاننا تین طرح کے دلائل سے پچھلے مضمون کو مزین فرمایا رب تبارک و تعالی نے سبحان اللہ آج کے اس مضمون شاید شاید میں, میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کی ذات غیب الغیب ہے جی جیسے جنت بھی غیب ہے لیکن وہ ہمارے ہمارے حیثیت سے ہم سے غیب ہے لیکن جنت کے اندر جو رہ رہے ہیں مخلوقات رہ رہی ہیں ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے یہ نہیں آسمان جو ہیں اندر کے سارے کے سارے, سارے تو سارے ہم نے صرف ایک ہی دیکھا نا سامنے والا, دلنے والا, دلنے والا دلنے باقی آسمان بھی سارے غائب ہیں ہم سے, ہم سے لیکن وہاں جو ملائکہ رہتے ہیں ان کے لیے وہ غائب نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے اسی طرح, طرح, اسی طرح, طرح کر کے ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک سے غائب ہے لیکن دوسرے سے غائب نہیں ہے جی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کون کون یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو ملازہ کر رہے ہیں یہ ہم سے غائب نہیں ہے لیکن باہر والے لوگوں کے لیے یہ غائب ہے اچھا جہاں وہ اس وقت بیٹھے ہیں وہ ہم سے غائب ہے لیکن ان کے لیے وہ غائب نہیں ہے ہے یا نہیں ایسے غیب الغیب جو ذات بالکل غائب ہے کسی کے لیے وہ سامنے ہے ہی نہیں وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے غیب الغیب ذات ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت جو رب تبارک و تعالیٰ کو بالمشافہ دیکھ رہا ہوں پوری اس کائنات ارضی کے اندر سوائے میری آقا علیہ السلام کسی نے دیکھا تک نہیں ہے جی تو وہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے تو ہم نے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے تو ہم اس کی مرضی مردیات اور نامردیات اس کی پسندیدہ پسند اور ناپسند بھی معلوم کرنی ہے ہم نے ہم نے اس کی پسند پر عمل کرنا ہے اور اس کی ناپسند کو ترک کرنا ہے ہم نے تو اس کا طریقہ کیا ہو تو خلا کے کائنات نے لوگوں تک یہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہ میری پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت سیدنا آدم على ربینا و علیہ السلام سے لے کر کے میرے اور آپ آب کے کریمہ کا صلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ چلتا آیا آخری رب تبارک و کے پیغام پہنچانے والے وہ حضور تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آئے مبارکت کے اندر رب تبارک و نے چونکہ پیچھے بیان ہو چکا تھا توحید کا رب تبارک کو تعالیٰ کے سچے معبود کی معرفت کا بیان ہو چکا تھا اب دو چیزیں رہ گئی تھی ایک تو یہ کہ کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی اور رسول ہونا, رسول ہونا؟ جی, جی, جی اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کریم کے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے بیان میں آہ آہ رب تبارک و رب اعلیٰ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں اور پھر جو کافرین تھے مشرقین تھے یہ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام پر وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اگر یہ کہتے ہیں کہ رب اعلیٰ کی طرف سے ہے تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا کیوں ہے رب رفت بار کوال نے فرمایا کہ جو بئیمان ہوتے ہیں وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتے رب تعالی نے خود قرآن شاہ فرمایا کہ یہ سارا ایک ہی بار آ جاتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ سارا ایک ہی بار کیوں جیسے میں نے مثال دی تھی ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ زور کی رکھتے ہیں جو ہیں وہ فرض وہ چار کیوں یا پانچ کیوں تین کیوں نہیں میں نے کہا اگر وہ پانچ ہوتی یا تین ہوتی تیرے جیسے منافق نے پھر بھی پوچھنا تھا نہیں وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا وہ کٹ کٹ لائی رکھتا ہے وہ اسے کسی بات پہ چینر نہیں آتا بندہ ہوتا ہے جو کسی بات کے متعلق یہ نہ کہ یہ کہ عمل شروع کر دیں کہ نہیں جی اللہ اکبر تو ربتبارک و تعالیٰ نے اس آیا کریمہ کے اندر کریما کا سعد السلام کی نبوت اور قرآن کریم کے دونوں کے سچے ہونے اور رب تبارک کو تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا بیان فرمایا آقا اسلام بھی رب کی طرف سے اور قرآن کریم بھی رب کی طرف سے جی دیکھیں جی رب رفتالا نے ارشا فرمایا وہ ان کن تم فی روب مما نزلنا اللہ عبدنا میں اگر کسی کو شک ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر اتنے کلام میں رب تبارک وطال نے یہ بھی واضح کیا کہ قرآن میرا کلام ہے اور یہ بھی نازل کیا کہ حبیب کریم پر قرآن میں ہی بھیج رہا ہوں اللہ آبد نہ ہمارے بندے پر انزل اور آبدنا انزل نے واضح کیا قرآن رب کا کلام ہے اور آبدنا نے واضح کیا کہ آل سید السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فاطوب صورت اچھا ہوا یہ کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو ہے رسول اللہ علیہ رات کو خود لکھتے ہیں سنا اس جیسا کلام لے آؤ جیسے یہ کلام ہے نا سارا ایسا کلام لے آؤ وہ نہ لا سکے رب تبارک و تعالی نے دوسرا چیلنج دیا انہیں فرمایا کہ چلو ایسے کرو اس جیسی دس صورتیں لے آؤ دس صورتیں لے آؤ اس جیسے وہ نہ لا سکے تو رب تبارک رفت نے کو جیسی ایک آیت ہی لے آؤ بہش نے صبح نہ فرمایا پھر فرمایا کہ کہا سکتے جیسی ایک آیت لے آؤ اب امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ پتا کیا فرماتے ہیں مت یہ تو رب تعالی نے بہت بڑی بات فرمائی نا دس صورتیں لے آؤ ایک صورت لے آؤ دس آیتیں لے آؤ اور ایک آیت لے آؤ آپ فرماتے ہیں قرآن جیسا پوری کائنات کے اندر ایک جملہ بھی کوئی نہیں لا سکتا ایک جملہ بھی کوئی نہیں لا سکتا رابطہ گو تال نے ارشاد فرمایا کہ تم خود شائر ہو. آبز کلام آبز کہنے میں ذاتی طور پر جو تجربہ تمہیں وہ تو میرے حبیب کو بھی نہیں بظاہر دیکھا جائے تو یہ بظاہر کی بات ہو رہی ہے جو تجربہ تمہیں کلام کرنے کا وہ تو میرے حبیب کو بھی نہیں کیوں تم تو مجموعہ میں جا کے بیٹھتے ہو تم تو میلوں میں جاتے ہو ٹھیلوں میں جاتے ہو وہاں بیٹھ کے تم مذاکرے کرتے ہو لوگوں میں باہم گفتگو کرتے ہو اور شعر و شاعری کی تمہاری محفلیں جمتی ہیں رات کے وقت تمہارے شعر پڑ جاتے ہیں اور مجموعوں میں تمہارے شعر پڑ جاتے ہیں اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو اپنے محبوبوں اور مشوقوں کے نام اشعار کی پوری پوری کتابیں لے کے کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا دیتے ہو تم سے بڑا اہل کلام کون ہے تو میں باقی رہی بات میرے حبیب کی میرا حبیب تو زندگی ساری ایک دن بھی تمہاری محفلوں میں جا کر ہی بیٹھا اور میرا حبیب جو ہے وہ تو زندگی ساری تم بھی دیکھتے ہو میرے حبیب کو میرا حبیب تو تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا رہتا ہے بظاہر دیکھا جائے تو کلام کی مہارت تو وہ تمہیں, ہے تمہیں تو پھر اگر اتنے تم فن کا بنتے ہو اعتراض کرتے ہو میرے حبیب پر کہ یہ کلام خود بناتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں رات کو لکھتے ہیں اگر یہ رفتعلہ کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی بار آ جاتا رفت بار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے نا اللہ عبدالحق کہانی رحمہ اللہ نے پہلے نقل کی ہے اور اس کے بعد مفتی عام خان نیمی رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں نقل ہے وہ فرماتے ہیں فاتوسور سین کے ساتھ نہ سواد کے ساتھ فرمایا کہ ایسا ایک بندہ جو کسی کے پاس ایک دن بیٹھ کے پڑھے بھی نہ, دنیا جہان میں اس کا استاد بھی نہ ہو کسی سے کلام کے داو پیج بھی نہ سیکھے کسی مجلس میں اور کسی مجمع میں بھی جا کے نہ بیٹھے کسی میلے میں نہ جائے نہ کلام اپنا شعر و شار سنائے نہ وہ کسی سے سنے <سلام> تو فرمایا پھر کھڑا ہو کے ایسا کلام پڑے دنیا کے بڑے بڑے فصیح بلیگ سارے اس کے سامنے گنگے ہو جائیں میں فاتو بے مثلے ان میں اس جیسی ایک سورت تو میرے محمد جیسی لے کے آؤں کو آہ... ایک تو لے کے آؤں سامنے اللہ... پا... اللہ... اللہ... اللہ... اللہ... <سلام> لاؤ پھر سامنے میرے حبیب جیسی ایک سورت محمد محمد اللہ... اس سے کیا ثابت ہوا جیسے حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت بے مثال ہے حبیب کریم پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال ہے ایسے میرے آک علیہ صاحب السلام کی ذات بے مثال ہے اللہ کوئی بھی نہیں ہے میرے آکل علیہ السلام جیسا پوری کائنات کے اندر ہے کئی سارے لوگ بیچارے نہ نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم آکل اسلام جیسے ہیں میں نے کہا آپ پہ قرآن ہے کہتے جی نہیں وہ تو نہیں آتا میں نے کہا آپ پھر کیسے ہو گئے آکل اسلام جیسے کہتے نہیں ویسے تو ہیں نا میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ شام کے صحابی جیسا کوئی ہو سکتا ہے کہتا نہیں, نہیں, نہیں نہیں نہیں ہو سکتا کیوں بھئی؟ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو میں نے کہا جسے دیکھ کے بندہ بے مثال ہو جائے جسے دیکھ کے بندہ ایسا بے مثل ہو پوری کائنات میں اس جیسے بندہ ہی نہ ملے بتائیں بھی غوث کتب عبدال سارے اکٹھے ہو جائیں کوئی ایک بھی بندہ حضور کے صحابی جیسا ہو سکتا ہے نہیں نہ ہو سکتا تو فرمایا کہ پھر جب صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا پھر جسے دیکھ کے صحابی بے مسل ہوا اس حبیب جیسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بات اور بھی قابل غور ہے اب ایک م. ہے آکل کا صحابی جس نے حضور کو دیکھا ہے م. اچھا حضور کو دیکھنے والا اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو جس حبیب نے رب کو ہی دیکھا ہو م. حبیب کریم علیہ صدلام کے صحابہ تو ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن حبیب کریم کو دیکھنے والے اس اس وقت میں اب تو کتنے ہی ہوں گے جن پر حضور کرم فرماتے ہوں گے کتنے ہی ہوں گے جن پہ آکل سعد السلام کی نگاہی عنایت ہوگی تو وہ آکل سعید السلام کو ایک لاکھ چوبیس ہزار تو ہر ایک بے مثل ہو جائے پوری تعداد میں اس سے بندہ ہی نہ رہے تو بتائیں جی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے صرف حضور ہی رب کو دیکھیں اللہ، حضور جیسا پھر کیسے ہو سکتا ہے یار <سجد> حضور کو دیکھنے والا بندہ بے مثل ہو جائے تو پھر خالق اور مالک کو دیکھنے والا بندہ بار اللہ، بار اللہ، تو رب تبارک ربت بار کوشا رب فرمایا جی دیکھیں فاتو بے سورتم مسلے فرمایا کہ پھر لاؤ میرے حبیب جیسی ہے یہ ہمارا کہ قرآن کی مسل ایک صورتی ہی لے کر آ جاؤ ایک مثل لے آؤ ایک سورج کوشر کی مثل لے آؤ کیونکہ یہ بھی تو صورت ہیں نا اس جیسی ایک صورت لے آؤ یار قرآن کریم کا موجزہ اس کی فصاحت اور بلاغت والا تو وہ تو ہے ہی ہے نا لیکن یار یہ دیکھیں جیسے حضور کی نبوت دائمی ہے نا قیامت تک کے لیے ہے حضور کا معاوضہ یہ قرآن یہ بھی قیامت تک کے لیے <تصفح> ہے اللہ, <تصفح> اللہ اکبر میں <تصفح> کہ پوری دنیا کی کتابیں آپ اٹھا لیں کسی بھی پوری کتاب کا حافظ نہیں ملے گا آپ کو کسی بھی جتنی بھی کتابیں پھرتی ہیں لوگوں کی مذہبی کتابیں ہوں یا جو بھی ہوں یہی سے گھڑی ہوئی ہوں یا جناب کہیں سے لے کے آیا ہوں وہ ہیں تو کوئی بھی کتاب جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا حافظ ملے یہاں سبحان اللہ سات سال کے بچے سے لے کر سو سال کے بابے تک بغیر تھکاوٹ کے ایک ایک مجلس میں پورا قرآن پڑھنے والے اس مت میں موجود ہے اور ایک ایک ملک کے اندر ایک ایک دو دو نہیں کہ ڈھونڈنا پڑے کہاں پہ حافظ ہوگا لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہے بتائیں اور کیا صورت ہوگی جی قرآن پاک کی حفاظت کی ہم اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم جو ہے یہ تو جناب حضرت اسمانِ غری نہیں ہے اتنے عرصہ اس میں جناب فاصلہ آ گیا تو دائیں بائیں ہو گیا او بھئی دائیں بائیں کیسے ہو گیا ہو قرآنِ کریم کے اتنے حافظ موجود تھے قرآنِ کریم کے اتنے حافظ اور ان کا حافظہ بھی انتہا کا بلا کا حافظہ ان کا ہمارے استاد ہیں حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جی ان کو کوئی ایک بندہ مل لے نا بیس پچیس سال کے بعد بھی آئے تو آپ بتا دیتے ہیں تو فلاں عرصے میں اس کام کے لیے ہمارے پاس آیا تھا بتائیں تو تو وہ وہ تو پھر حضور کے صحابہ ہیں اللہ جنہیں حافظہ ہی حضور کی بارگاہ سے ملا ہو حضرت ابو حیرا کہتے ہیں بخاری میں حدیث شریف ہے کہتے ہیں میں اکل شام کی بارگاہ میں حضر ہوا عرض کی حضور آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں ایک بندے کہہ دیا آپ کو کہ جی آپ بڑی حدیث بیان کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے حضرت بڑھارا فرمان لگے بات یہ ہے تم ذرا کھیتی باڑی کرنے جاتے تھے میں تو وہ بھی نہیں جاتا تھا میں تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پڑ رہتا تھا رات دن حضور کے فرمان ہی سنتا رہتا تھا بس ایک دن گزارے حضور ارد حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں کیا کروں آکل سامنے پر میں اچھا فریشر کر اپنی چادر بچھا نیچے بتائیں بھائی آج کوئی بندہ جائے کسی حکیم کے پاس اور کہے جی میرا دماغ کمزور ہے وہ آگے سے کہے چادر بچھا میں تجھے حافظ دیں گے میں چادر بچا دوں نے چادر بچا دی کل صاحب نے اس طرح ہوا میں سے نے اس طرح بک بھرا ہاتھ اس طرح بھرا اس میں ڈال دیا تین بار حضور نے ایسے کیا ہوا میں حافظہ ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا یہ حضور کی شان ہے آکل ہوا میں سے جو بھی چاہیں پکڑ کے حضور نماز پڑھا رہے بھی بخاری میں ہے آکل سم نماز پڑھا رہے ہیں حالت نماز کے اندر آکل سم تھوڑا آگے بڑھے ہاتھ اوپر کیا پھر حضور نے ہاتھ نیچے کر لیا چاہ بک رام کی حضور یہ کو نیا نماز میں عمل آیا ہم بھی کیا کریں کیا ہوا سبب اگلے سامنے میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے نگاہ جو اٹھائی نا جنت میں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے اس پر میری نگاہ پڑی تو میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا تم کیا مت آ جائے گی اس نے ختم نہیں قرآن کا فرمان ہے کہ وہاں تم توڑو گے تو پھر کئی ساری اور چیزیں ہو گائیں گی میں کہ وہ نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے آکلش سامنے یہ وجہ ہے کہ قیامت مت جی جب تک دنیا باقی تھی تم کھاتے رہتے اسے اور ساتھ حضور نے یہ بتائیں یار انگور کا خوشہ ہی لٹکانا تھا نیچے جب <سؤال> تو ہر بندہ یار پڑھیں کلما اس کے سامنے جب ایک خوشہ توڑتا اور اور آ جاتے اور کئی کئی زہے اس کے مزے ہوتے ہیں وہاں سے مدینے سے حاجی انگور بھی لے کے آ رہے ہوتے تو پھر وہ ایمان بالغیب تو نہ رہتا ہے نا ایمان بالغیب رہے امت کا کہ جیسے واہ ماننا بابا جی کہتے ہیں سارا کچھ انے واع ماننا تو یہ بھی تو ان کے میرے میری امت کے میرے غلاموں کا ایمان بالغائب قیام رہے تاکہ جو ہے یہ اسی اسی درجے کا پھر انہیں انعام بھی ہو اسی درجے کا ثواب بھی, بھی ملے آہ آہ سبحان اللہ نے بارشا فرمایا جی حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسے اٹھا کے سینے سے لگا لے سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا نا تو آکلے سے کہتے ہیں قسم خدا کے اس کے بعد کوئی بات بھی نہیں بھولا سبحان اللہ امام شا رضی اللہ عنہ جب کتاب پڑھتے تھے نا جو حصہ پڑھنا ہوتا تھا اسے پڑھتے باقی پر ہاتھ رکھ دیتے کسی نے حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں یار نگاہ پڑ جاتی ہے جو کام کی نہیں نہ ہوتی یاد ہو جاتی بھولتی نہیں ہے مجھے ہمیں تو کام کی بھول جاتی ہے بتائیں یار محبوب علیہ صحت السلام کے جن غلاموں کا حافظہ ایسا ہو ہے وہ قرآن بھولنے والے تھے بلا بتائیں جسے رب بارک و تعالی کی واحد سمجھ کر اپنی جانیں بار رہے تھے وہ وہ قرآن کو بھولنے والے تھے ایسے آمک اور پاگل ہیں کیسی باتیں کرتے دیکھیں جی آگے رفتار فرمایا. فرمایا کو اتار نے کہو اور اپنا معبود بنا رکھے نا پروردگار بنا رکھے جنہیں عبادت کے لائق جنہیں سمجھ رکھا انہیں بھی بلا لو تم میں اپنے حبیب کا خالق ہوں تمہارے کہنے پر تمہارے رب ہوئے میں ان کا رب ہوں میں انہیں کلام دیتا ہوں تم انہیں لے آؤ میرے حبیب کے کلام جیسا کلام لا کے دکھا دے ایک سورت لا دو بدر رب کو چھوڑ کر جتنے بھی تمہارے یار میری دوست گواہ ہے تمہارے سارے لے آؤ تم ان تم صادقین اگر تم سچے ہو لاؤ پھر یہ دیکھیں جی یہ قرآن کا چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے سو بیالیس سال پورے تینتالیس سال اتنے عرصے سے الحمد للہ الحمدللہ الحمد قرآن پاک کا چیلنج ویسے کا ویسے کھڑا ہے آج تک کسی کو ہمت نہیں پڑی کسی نے ہمت کی بھی ہے وہ بھی بعد میں خود ہی جلیل ہوا ہے اندر جا کے شرمندہ ہوا یہ میں نے کیا بکواس کی ہے اے اے ایک پاگل نے لکھا ہے الفیل ملفیل،, بما ملفیل ہاتھی کیا, ہاتھی. تمہیں کیا ہاتھی کیا ہوتا ہے ایک اس کی سونڈ ہوتی ہے دو اس کے کان ہوتے ہیں ایک اس کی پوچھل اور دم ہوتی ہے بندہ پوچھے یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے کیا وہ خود ہی دلیل ہوا ہے جس نے بھی یہ بکواس ہے نا میں لاتا ہوں اس کے مقابلے میں وہ دلیل ہوا ہے اور دوسری بات بھی دیکھیں جیسے نا سارے جن کو کہتے وہ تو گئے میں نے کہا رب نے دکھایا کیا ہے وہاں وہ چاند ٹکڑے ہوا تھا اس کے نشانات دیکھ کے انہوں نے اوپر سے تصویر شیئر کی آگے وہ دیکھے آج بھی وہ تصویر دکھا رہی ہے کہ کوئی ہستی ایسی آئی تھی جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قرآن کریم جو ہے موجزہ ہمارے سامنے ہے رفت بار کو اتارنے آگے کیا فرمایا دیکھے وہ چیلنج آ رہا ہے میں فعلم تفالو تفالو رب نے فرمایا یہ خبر ہم دے دیتے ہیں قیامت تک کسی کو ہمت نہیں ہوگی کوئی کہے کہ جناب فلانا پنڈت آ جائے گا تو فلانا گھنگو آ جائے گا وہ نہ جب قرآن کریم عربی میں تو عربی کے ماہر کا مقابلہ نہیں کر سکے تو عرب کے باہر کے کیسے مقابلہ کریں گے رب تعالی میں فعلم تفعلوا ولن تفعلوا میں تم سے یہ نہ آج تک ہو سکا ہے ولن تفعلوا اور نہ قیامت تک تم سے ہو سکے گا انشاءاللہ تک نہیں ہو سکے گا تم سے انشاءاللہ فتكن النار التي وقودها میں ڈرو تم جہنم سے اپنے اپ کو بچاؤ جہنم سے میں جہنم کیا ہے میں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں انسان اور پتھر ہیں یہ ذہن میں رہے کہ پتھر اس لیے کہا گیا کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے کس کی پوجا کرتے تھے پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور یہاں ہندوستان میں پڑوس میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو ہر چیز کی کرتے ہیں گائے بھیشاب کرنے لگے تو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ گاؤ موت کو دھرنے باد کہہ رہے ہوتے ہیں دی نہیں, نہیں ہاں وہ چوہوں کو خدا مان لیتے ہیں اتنے بد عقیدہ بد ذوق ہیں نامراد ایسے زلیل ہیں مکے کے مشرق پاگل تھے وہ ستوں کو خدا بنا کر کھات ہو جاتے تھے اور تم نے کتے کو خدا بنا لیا ہے ایسے بغیرہ تو چوہوں کو خدا بنا لیا تم نے تو فرمایا کہ یہ پتھر جو ہیں اس سے مراد چونکہ اس وقت پتھروں کے پوجہ ہوتی تھی لیکن اس سے مراد جو ہے وہ عام ہے خدا تعلی کے علاوہ جسے بھی معبود سمجھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا وہ کیا ہوگا جہنم میں جائے گا رب تبارک وطار نے فرما, یہ میرے یہود نے سارا جو ہیں وہ حضرت حضیر علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق جو بات کرتے ہیں اس کا استثناء رب نے قرآن میں فرما دیا ہے یہ سزا انہیں نہیں انہوں نے کون سا کہ کہا انہوں لیکن یہاں دیکھیں فرمایا کہ پتھر جو ہے وہ بھی جہنم میں اور حیران کن بات یہ ہے رب تار نے بکوناس ہو یہاں آگ کس چیز سے بھڑکتی ہے بلا آگ میں کاغذ ڈال دیں پتلی لکڑیاں ڈال دیں آگ بھڑک اٹھتی ہے رب تارا نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ بھڑکے کی کافروں سے جتنے جتنے کافر پڑتے جائیں گے اتنی اتنی آگ بھڑکتی جائے گی, جائے گی یہ آگ کا بھڑکنا شولے مارنا کافروں کے جسم سے اور ان کی گندی روح سے ہوگا ان کی گندی روحوں سے آگ بڑک اٹھے گی ان کے گندے جسموں سے آگ بھڑک اٹھے گی اور تبارک و تعالیٰ نے عدترین میں یہ کافی جہنم جو ہے یہ خاص تیار ہی کافروں کے لیے ہوئی ہے اگر مسلمان خود جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے سر کہ نہیں دیکھیں مسلمان کے وہاں جانے میں اور کافر کے وہاں جانے میں فرق ہے کہ نہیں آگ کی بھٹی ہوتی ہے نا اس میں لکڑی کو بھی ڈالا جاتا ہے اور سونے کو بھی کہ نہیں لکڑی جاتی ہے وہاں جلنے کے لیے اور سونا جاتا ہے وہاں سے صاف ہونے کے لیے جیسے صاف ہوا اسے باہر نکال لیا لکڑی جلتی رہے گی اندر یہی حال بندہ مومن کا اور کافر کا ہے مومن جائے گا اپنی محل صاف کروانے جیسے دھوبی کے پاس کپڑا جاتا ہے صاف ہو کے واپس آ جانا وہاں تھوڑا رہ جاتا ہے دھوبی تو نہیں نہ پہنتا آج کل کئی چور ہیں کپڑے خیب کر جاتے ہیں یہ بےمان ہے لیکن رب کی جہنم ایسی نہیں ہے اہل ایمان کو ضرور باہر نکالے گی آل ایمان پاک صاف ہو کر وہ واپس آئیں گے پیر جماعت شاہ اللہ کو ایک بندے نے بتایا پوچھنے لگا کہتا جی حضرت یہ فرمائے وہ شاہ جی تھے انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ شاہ جی کہ سید صاحب جو ہے سید وہ بھی جہنم جائے گا رب تالا انہیں بھی جہنم ڈالے گا آپ میں رب تو نہیں چاہتا جائیں لیکن شاہ جی خود ہی چھلانگا دیں کہ نہیں شاہ جی خود ہی چھلانگ لگا دیں امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ شاہ جی جو ہیں وہ کوئی پڑھتے ہو مدرسے میں کوئی غلط کام کریں سبق نہ یاد کریں تو استاد جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ ان کی خدمت کریں کہ شاہ جی کے کپڑوں کے ساتھ میل لگ گئی ہے اسے صاف کر رہا ہوں کپڑوں کے ساتھ کیا لگ گئی ہے میل لگ گئی ہے وہ صاف کر رہا ہوں میں وہاں نیت بھی یہ کرے مارنے کی نیت نہ کرے اسے ازیت دینے کی نیت نہ کرے نہیں سمجھا ہے مسئلہ یہ قرآن کریم ہے نا اس میں سوہ مار کے سلائی کرتے ہیں؟ نہیں تو سلائی کسی سے کرتے ہیں؟ دنا بیٹھے یہ سوہ کے ساتھ کرتے ہیں نا سلائی دھاگے ہیں اس میں نہیں ہیں تو سوہ مارتے ہیں نا آج تو کسی نے کہا یہ گستاخی ہے تو اسے ثابت ہوا قرآن کریم کو اس طرح جوڑ کر اس کی اوراق کو سونا رکھنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اس میں سوا داخل کرنا کو گناہ نہیں ہے یہ جائزہ بلکہ ثواب ہے Brilliant. اسی طرح کر کے اگر کوئی شاہ جی ہوں استاد کے پاس زیر تربیت ہوں تو وہ استاد بھی اگر بعض اوقات ان کے قدم چھونے کے لیے سے خدمت کر دیں تو یہ بھی جائز ہے یہ <تصفيق> بھی کیا ہے جائز ہے ایسے سمجھو جیسے قرآن کریم میں سوا گزارا جا رہا ہے نا ایسے شاہ جی کی طبیعت درست کی جا رہی ہے انہی سے مجھا ہے مسئلہ بہرحال بندہ مومن جو ہے نا یہ بھی جہنم جائے گا اپنی طبیعت صاف کروانے کے لیے اس پر جو میل چڑھ چکا ہے نا گندا کیونکہ رب کی جنت جو ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہاں رب تعالیٰ کی جنت بڑی اعلیٰ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے ہم ہیں تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو بھی ہیں یہاں سے صاف اور پاک صاف ہو کے آئے اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دوں گا